السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول کریم اما بعد فعز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رخلی صدری و یامری وحل العقد امب السانی یا فہو قولی کل جو کچھ آپ نے پڑھا اس پر کس کس نے کیا عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا کھانا یا رات کو کھانے پینے کی چیز ہم تو سمجھتے ہیں روٹی کوئی کھانا کہتے ہیں مگر وہ کسی بھی کھانے کی چیز کو کھانا کہتے تھے کوئی بھی کھانے کی چیز سونے سے تین گھنٹے پہلے تک کھاتے اس کے بعد نہیں کھاتے تھے اصل سنت یہ ہے کہ سونے سے تین گھنٹے پہلے تک کھانا پینا چھوڑ دے اصل سنت یہ ہے جب اس تک آپ آ تو انشاءاللہ شاء آپ کامیاب ہو جائیں گے صحت بنانے میں اصل میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے اس میں یہ کہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے نہ کہ مرض کا اس سے مراد یہ ہے کہ مریض کو آن دا ہول دیکھا جاتا ہے اور انڈیویژلی دیکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ سر کی سب کی ایک ہی دوا ہو ہومیوپیتھی میں کوئی ہو سکتا ہے فورٹی میڈیسنس ہوں سر کی تو کس وجہ سے ہے کس نوعیت کا ہے کیوں کر ہوا ہے सारी ساری وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوا تجویز کی جاتی ہے اور بعض دفعہ میدے کی خرابی سے سر درد ہو سکتا ہے اب ایسی دوا ہوگی جو میدا بھی ٹھیک کر دے سر درد بھی ٹھیک کر دے ایک مثال جب مریض کا علاج کیا جاتا تو مریض تو ایک ہی ہے نا اس کو ایک ہی دوا کی ضرورت ہے بیماریاں بہت سی ہیں اب سمجھدار تو وہ ہے جو ساری بیماریوں کو ایک جگہ رکھتے ہوئے ایک دوا دے اس سے تمام تکالیف جو ہے وہ دور ہو جائیں گی لیکن اگر جو ڈاکٹر ہر بیماری کی الگ الگ دوا دے سمجھ لیں کہ وہ بیکار ڈاکٹر ہے سمجھدار نہیں ہے کیونکہ ہر بیماری کے لیے وہ الگ سے دوا تجویز کر رہا ہے بعض اوقات ایک سے دوسری یا تیسری میڈیسن یعنی جو ہیلپنگ میڈیسن ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کی یعنی سپورٹنگ میڈیسن آپ کہہ سکتے ہیں یا بالکل اپوزٹ قسم کی تکالیف ہے ایک ہے پرانی چل رہی ہے مثلا جیسے لوگوں کو شوگر چل رہی ہوتی ہے اب شوگر تو ہے ڈائبٹیز ہے لیکن ریسنٹلی اس کو فلو ہو گیا اب کیا وہ شوگر کی دوا چھوڑ دے گا وہ تو اس کو لینی ہے لیکن فلو کے لیے بھی تو چاہیے جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے تو اس میں پھر مناسب وقفہ کر کے دوا دی جاتی ہے تو اس میں میرا خیال کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ ہم دواؤں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں سنتیں اپنانے میں تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی ہے اور جب آپ ان سنتوں کو اپنا لیں گے تو اب کی ضرورت ہی نہیں رہے گی حقیقت یہ ہے اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ روزانہ کا جو آپ پڑھتے ہیں اس کو روز کا روز سمجھتے بھی جائیں اور عمل بھی کرتے جائیں آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر اقدے کھلنے لگیں گے اور راست افشا ہونے لگیں گے کہ اصل صحت کا راست یہ ہے اب دو تین لوگوں نے کہا ہم نے دودھ پینا شروع کیا حالانکہ اگر آپ کسی اور سے جنرلی بات کریں تو کہیں گے یہ کون سا بڑا کام ہے مگر جس نے ابھی تک چکھا ہی نہ ہو اس کے لیے واقعی ایک مشکل کام ہے مگر دودھ پینا بھی تو سنت ہے نا اللہ باریکلنا فی ہی وزیدنا منہ دودھ پینے والا یہ دعا مانگ سکتا ہے دوسرا تو مانگے نہیں دودھ پیئیں گے دعا بھی مانگیں گے نا چلیں اللہ کرے کہ آپ سب کے سب ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہوئے کامیاب ہو جائیں دوپہر میں تھوڑی دیر دس منٹ کے لیے سونا یہ بھی سنت ہے لیکن دو دو گھنٹے تک سونا صحت کی بربادی ہے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے آپ فریش ہو جاتے ہیں دس سے پندرہ منٹ اگر آپ کیلولا کر لیتے ہیں کھانے کے بعد اس کا کوئی حرض نہیں لیکن رات کے کھانے کی بات ہے کہ رات کو کھانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین گھنٹے پہلے کھاتے تھے سونے سے صرف رات کا کھانا دوپہر کا کھانا نہیں دوپہر کے بعد تو آپ کیلولہ فرماتے تھے اور وہ دس سے پندرہ منٹ کا ہی ہوتا تھا فصل نمبر چھ علاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز اور طریقے اس سے پہلے آپ یہ پڑھ چکے ہیں میں نے آپ کو پہلے دن یہ طریقے تمام بتا دیے تھے لیکن پھر بھی ہم ہاں اس کو ایز اے یعنی جیسے فصل نمبر چھ میں آ رہا ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ پہلا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دواؤں سے علاج یعنی طبی دواؤں کے ذریعے بیماری کو دور کرنا طبی دوائیں کون سی ہوتی جیسے ٹیبلٹس ہو گئی یا کوئی دوا ہربل میڈیسن ہو گئی کسی بھی دوا کے ذریعے یعنی فزیکل دوا دوائی آپ کس کو بولتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں جو نظر آتی ہے جو نگلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں آپ یا چیو کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ علاج بل یعنی دعا کے ذریعے اور جھاڑ پھونک کے ذریعے دم کے ذریعے علاج اور تیسرا طریقہ علاج بالامرین یعنی ان دونوں طریقوں سے جو ادویہ اور ادیا کا اپنے طریقہ پڑھا یعنی دبا کے ساتھ ساتھ دعا کا طریقہ مراد ہے دونوں چیزوں سے علاج کرنا دعا سے بھی اور دعا سے بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ طریقہ علاج اب مختلف آپ دیکھ طریقہ علاج پھر جس میں انسانی کا علاج پھر علاج کے طریقے اور انسانی جسم کی بیماریوں کا تفصیلی بیان اب دیکھ تھوڑا سا ملتے جلتے سے الفاظ ہیں تو اس میں کنفیوز نہ ہوں طریقہ علاج سے مراد یہ ہے کہ آیا علاج کرنا چاہیے کہ نہیں فصل نمبر تین میں جو بتایا گیا صابق رام نے پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم دوا کے ذریعے علاج کریں آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں دوا کی ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا ہاں جس اللہ نے بیماری نازل فرمائی اس نے دوا بھی نازل فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک میسنجر تھے بلکہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اللہ کے رسول تھے اللہ کی طرف سے آپ کو بہت سی چیزوں کا علم دیا گیا اس میں انسانی بیماریوں کی جو وجوہات ہیں بیسک علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیماریوں کی وجوہات ڈاکٹر نہیں جانتے ایک عام دنیا دار ڈاکٹر نہیں جانتا کہ اس بیماری کی وجہ کیا بنی کبھی بھی آپ کسی بھی ہاسپٹل میں کسی سپیشلسٹ کے پاس آپ کا ملنا ہو آپ کا کبھی کسی وجہ سے جانا پڑے خدا نخواستہ تو آپ ان سے سوال کیا کریں کہ اس کی کیا وجہ ہے وہ جواب نہیں دے پائیں گے صرف وہ کیمیکل چینجز جو جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان کو وہ وجوہات تصور کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کی وجہ سے ڈائلسس کروانے جا رہے ہیں تو پوچھیں آپ تو کہیں گے کڈنی فنکشن سلو ہو گیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں کڈنی فنکشن کیوں سلو ہوئے وہ نہیں جانتے اس کی وجوہات شیطانی ہیں اس کی وجوہات جسم کی کوئی اور تبدیلیاں ہیں اور ان تبدیلیوں کی وجوہات کون سی غذائیں ہیں اور ان غذاوں کے لینے کا طریقہ کار کیا, کیا غلط اختیار کیا گیا ہے کن کن اوقات میں کھانے کھائے گئے کیسے کیسے کھانے کھائے گئے کیسی غذاؤں کے اندر کتنی کیڑے مار دویات کا اسپرے کیا گیا تھا اور ان اسپرے کی وجہ سے جو ہمارے جسم کے اندر زہر پہنچا انہوں نے ہمارے گردوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہماری غذا کتنی ناخالص تھی ہم نے غذا میں کون کون سی چیزیں سلیکٹ کر رکھی تھیں اور باقی اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں سے کیسے ہم نے ناشکری سے روح گردانی کی وہ یہ نہیں بتا سکتے وہ ایک ڈاکٹر نہیں بتا سکتے اس لیے جو چیز آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کی صحت کی صحیح نگرانی کرے گی آپ کی حفاظت کرے گی اگر آپ نے ان کو یاد رکھا اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کھانا ہاتھ دھو کے کھاتے ہیں تو پھر جس وقت آپ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا بیمار ہو سکتے ہیں نا کوئی بھی بیماری ہو سکتی ایک بہت قریب کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے رات کا کھانا کھایا موٹر پہ کسی ہوٹل پہ جیسی ٹرک ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک کنڈکٹر تھا کھانا کھاتے ہی وہ ایک گھنٹے میں مر گیا مگر کنڈکٹر جو ہے وہ زندہ رہا تو اب وہ جگانا چاہ رہے تھے تو دیکھا تو ڈرائیور مر چکا تھا جب ساری وجوہات دیکھی گئیں بہت ریسرچ کی گئی کہ وجہ کیا ہے کیوں مرا ہے تو اس کے پھر ہاتھوں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا کہ ہاتھوں پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تو ہاتھوں سے کچھ زہریلے اثرات ملے جو اس کے انگلیوں کے ساتھ کھانے کے ساتھ اندر چلا گیا زہر اور جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی اب وہ زہر کہاں سے آیا مطلب ایک ہی کھانا تھا جو ڈرائیور نے بھی کھایا اور اس کے ساتھی نے بھی کھایا ساتھی کو کچھ نہیں ہوا جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ راستے میں ٹرک کا جو ٹائر ہے پنکچر ہوا تھا اور ڈرائیور نے اس کو جب چینج کیا ہاتھ دھوئے ہوں گے مگر دھیان سے نہیں دھوئے اب جب پنکچر ہوا تو پنکچر ہونے سے پہلے ٹائر کے نیچے آ کے سانپ مرا تھا اس کا زہر ٹائر پہ لگا ہوا تھا جب اس نے ٹائر چینج کیا تو وہ سانپ کا زہر جو ہے وہ ہاتھوں کو لگ گیا اب جب یہ لوگ کھانا کھانے آئے تو ہو سکتا ہے کنڈکٹر نے ہاتھ دھوئے ہوں مگر ڈرائیور نے ہاتھ شاید نہیں دھوئے یا بھول گیا یا صحیح طریقے سے نہیں دھوئے تو وہ زہر سانپ کا اس کے اندر چلا گیا جس سے اس کی فوری ڈیتھ ہوگی تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ہے نا دنیا کی ریسرچ اور یہ بھی ادھوری ہے اگر دیکھا جائے تو کیونکہ سانپ کا زہر ذرا شدید ہوتا ہے نا پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے لیکن جو سبزیوں اور پھلوں کے اوپر اسپرے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے گھروں میں ٹھیک ہے ان کا زہر بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہم بہت سے پھل ایسے اٹھا کے کھا لیتے ہیں کہ نو مالٹا پڑا ہے بغیر سوچے سمجھے اس کو چھیل کے کھانا شروع کر دیتے ہیں جب آپ نے چھیلا تو چھیلتے وقت جو باہر ہاتھ لگتا ہے وہ جب چھل چکا ہوتا ہے منہ میں ڈالنے لگتے تو وہ کیا ہاتھ اس چھلے ہوئی جگہ پہ نہیں لگتا تربوز کاٹنے لگے یا سیب کاٹنے لگے کوئی بھی چیز آپ بے شک چھلکا اتار دیں مگر چھلکے والی جگہ پہ جب آپ کا ایک دفعہ ٹچ آ گیا تو وہ پھر چھلا ہوا بھی آپ ہی نے پکڑنا ہے نا اس لیے سبزی ہو پھل ہو کوئی بھی چیز جتنی سبزیاں بغیر چھلکے والی ہیں ان کو اور زیادہ اچھے طریقے سے دھونے کی ضرورت ہے اور جن کا چھلکا اترتا ہے پھر وہ کسی حد تک چھلکا اترنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں مگر سبزی چھیلنے سے پہلے بھی और ہو اور چھیلنے کے بعد بھی ایک دفعہ دھو کے پھر کاٹی बेहतर تو بہتر ہے پالک وغیرہ یہ چیزیں میتھی دھنیا پودینا ان کو ہمیشہ ڈپ کر کے دھونا چاہیے تین چار پانی ڈپ کر کے اچھی طرح اس میں کھنگال کے اور پھر ان کو استعمال کرنا چاہیے ادروائز ان کے اندر کیڑے مار ادویات کا اسپرے ہوتا ہے گندی جگہوں پہ اٹھائی رکھی جاتی کوئی زہریلے جانور بھی مرے ہوئے ہوں گے اس سے پہلے مر چکے ہوں گے ریموو کی ہوں گے سبزی کبھی کہیں رکھی جاتی ہے کبھی کہیں اٹھائی جاتی ہے کیسے کیسے ہاتھوں سے اٹھائی جاتی ہے تو ان کو دھونا ان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے اور جب یہ کیڑے مار ادیات کے اسپرے والی سبزیاں یا پھل ہم کھا لیتے ہیں تو اس سے گریجولی ہمارے کڈنیز کے اوپر اثر پڑتا ہے اور پھر ان کا فنکشن سلو ہونے لگتا ہے تو چکن ہے برائلر مرغی جو ہے اس کی جو غذا ہے وہ اتنی انہائیجینک ہے کہ اس کے اپنے ہی جسم کی اتران یعنی اس کے چھل کے جو اس کے پر ہوتے ہیں اس کے اندر کے دیکھتے نا وہ پتا بھی ایون پتہ آنتے وہ سب جو ایک نکال کے پھینکتے ہیں جس جگہ ہم عام روٹین میں کتنا خیال کرتے ہیں کہ ہماری خوراک جب دیسی مرغی گھروں میں ذبح کی جاتی تھی آج سے بیس تیس چالیس سال پہلے کیا ہوتا تھا اس کے پتے کو بڑے احتیاط سے کہتے تھے کہ الگ کر لیا جائے کہ اس کا زہر اگر کلیجی پہ لگ جائے تو اس جگہ کو اتار دیا جاتا تھا کہ اس کے زہریلے اثرات جسم میں داخل نہ ہوں ایسے ہوتا کیونکہ وہ پتا کیا ہے زہر کا خزانہ ہے زہر کی پوٹلی ہے ہمارے جسم کے اندر جانوروں کے جسموں کے اندر تو اس کو بڑی احتیاط سے باہر نکال دینا چاہیے لیکن ابھی جو ہمیں چکن کھلایا جا رہا ہے اس کی خوراک میں وہ پتہ بھی شامل ہے اس لیے کہ وہ جو اس کا بلک نکالتے ہیں وہ سارے کا سارا اس کی جو دوسری فیڈ ہے اس کے اندر اس کی اپنے سارے چیزوں کا کیما کر کے ملا دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی پتہ نہیں نکالتا اور جو چپس آپ اتنے لذیذ کھاتے ہیں آپ کو بہت مزے کے لگتے ہیں یہ اسی چکن کی جو چربی ہوتی ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے ایک جگہ اور وہ سیل ہوتی ہے اور اس سے پھر وہ گھی نکالتے ہیں اور اس گھی میں وہ چپس نکال کے آپ کو خوبصورت خوبصورت پیکٹس میں سیل کیے جاتے ہیں وہ آپ بہت مزے سے کھاتے ہیں اتنی گندی چربی کے جس کے اندر خون بھی اور اس کی یعنی بیٹ بھی اور ہر چیز ملی بھی ہوتی ہے تو آپ کو تو بہت اچھے لگتے ہیں مزے کے اسی لیے تو وہ مزے کے لگتے ہیں کیونکہ اس جیسا گھی آپ کو گھر میں نہیں ملتا اتنا گندا اب اس کے آپ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ جو آپ کے سامنے نہیں ہو رہا وہ دماغ سے اجل ہے اب جو بھی ہو جائے کوئی بات نہیں اگر کسی چیز میں آپ کے سامنے مکھھی گر پڑی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کراٹ آئے مگر کسی اور نے اگر آپ کو مکھھی کھول کے بھی پلا دی نا شیک کر کے بھی تو آپ آرام سے پی پیجیں گے ایسے نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے تندور پہ جو روٹی بنتی ہے وہ بہت پاک صاف ہاتھوں سے بنتی ہے جو بازار سے آپ ریڈی میڈ جوسیز پیتے ہیں وہ بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی بیکری آئٹمس ہیں بیکری کی چیزیں بنانے والے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے بہت کچھ نکل رہا ہوتا ہے رس ڈبل روٹی بسکٹ مکھیاں کئی دفعہ مری بھی اس کے اندر سے نکل رہی ہوتی کاکروچیز بریڈ سے نکل رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر وہ تو ہم پھر بھی نکال کے پھینک دیں گے وہ پیس شاید نہ کھائیں باقی کھا جائیں گے یعنی اس آٹے کے اندر کاکروچیز بھی شامل ہیں اس میں سب اور کاکروچ آپ کو معلوم ہے گٹر سے آتے ہیں ان کی اصل جو جگہ ہے وہ گٹرز ہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو ریڈی میڈ مل گئی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے بڑی حسین ہے خوبصورت خوبصورت پیکٹ میں ہے مگر ان کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے اب جب ایسی چیزیں آپ کھائیں گے تو کیا آپ صحت مند رہ سکتے ہیں آپ کو توجہ کرنی چاہیے اپنے کچن کی طرف اپنے گھر کے اندر خالص غذا کی طرف تھوڑا کھائیں اچھا کھائیں بے شک دیسی گھی کھائیں اللہ کی پیدا کردہ مخلوق سے ڈائریکٹ حاصل ہوتا ہے بہت خوبصورت چیز کے اندر سے دودھ سے نکلتا ہے آپ دودھ کی جب ملائی اتار دیں گے تو ظاہر ہے چکنائی تو کم ہو گئی آپ کے جسم سے اب اسی سے اگر آپ مکھن یا گھی بنا لیتے ہیں تو وہ ایک اچھا سورس ہے کہ آپ کے جسم کو چکنائی کی بہرحال ضرورت ہے جو لوگ پتہ کا آپریشن کرانے کے بعد چکنائی بند کر دیتے ہیں یا ٹرائکلائسٹرائڈ اور کولیسٹرول لیول ہائی ہونے کی وجہ سے چکنائی کو کم کر دیتے ہیں تو دیکھیں پھر اور ان کی کئی جسم میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے بہت سے پرابلمز جو ہیں وہ ہونے لگتے ہیں ان کو تو اگر چکنائی کا استعمال ایک مناسب حد تک آپ کرتے رہیں دیسی گھی کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کب بھر بھر کے دیسی گھی کا جو ہے وہ ڈالیں ہانڈی میں بھی اور روٹی کو بھی یعنی چوریاں بنا بنا کے اس کی ضرور ہر روز کھائیں یہ ضروری نہیں ہفتے میں ایک دن اگر آپ چوری بھی کھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں آپ نہیں موٹے ہوتے جو غذا کا طریقہ آپ سنت کے مطابق اپنائیں گے آپ نہ بہت موٹے ہوں گے اور نہ بہت کمزور رہیں گے ایک متناسب جسم ہوگا اور نہ پیٹ بھر کے کھائیں گے اور نہ بار بار کھائیں گے اوبیسٹی نہیں ہوگی ہاں ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی ایسی بیماری پیچھے گزری ہو کوئی ایسا پرابلم گزرا ہو کہ بہت عرصہ جیسے انسان اٹھ کے چل پھر نہ سکے اور بیٹھے بیٹھے اس کو غذا بھی اچھی کی ضرورت ہو لیتا رہے تو اس سے جسم اس کا پھول جائے یا بھر جائے جیسے بعض اوقات کسی کی ٹانگ میں پرابلم ہوتا ہے اٹھ کے چل نہیں سکتا یا اس کا کام کا لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ زیادہ ایکسرسائز یا چلنا پھرنا اس کا نہیں ہو سکتا تو اس میں اگر جسم بڑھ جائے تو وہ ایکسپشنل کیس ہوتا ہے لیکن روٹین میں آپ کا جسم اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنا لائف سٹائل بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ ڈلیوری کے جب اللہ چانس لائے گا آپ کا تو اس کے بعد بھی جسم بالکل سڈول ہو جائے گا اور آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آپ جائیں اور کسی نہ کسی سلم سینٹر سے رابطہ کریں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں میری اپنی قریبی یعنی بہت کلوز فرینڈ چونکہ یہاں نہیں رہتی تھی دبئی میں تھی اس لیے اس سے رابطہ نہیں ہو پایا یا اس نے مجھے بتایا نہیں وقت پہ سلمنگ سینٹر کا ایک مہینے کا کورس کر کے اس کی کڈنی فیل ہوئے دو لوگ اور بھی ہیں ایز اے پیشنٹ آئے میرے پاس تو انہوں نے بتایا ہم نے ایک مہینے سلمنگ کورس کیا اور اس کے بعد جب دو مہینے کے بعد جب گردے میں درد ہوا جب یورین اور بلڈ ٹیسٹ کرایا گیا تو کڈنی فنکشنز ڈسٹرب ہو چکے تھے کیونکہ جو دوا آپ کے جسم کو اچانک پتلا کرتی ہے جسم کی چربی کو پگھلا کے باہر کر رہی ہے تو آپ دیکھیں ہمارا دل اور ہمارے گردے ہمارا لیور یہ سب چربی کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہیں چربی ان کو سپورٹ کرتی ہے کشن ہیں چربی کے ان کے آس پاس سارے گردا تو بالکل چربی کے اندر ڈھکا ہوا آتا ہے بکرے وغیرہ کا یا قربانی کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تو ہمیں چھیل کے دے دیتے ہیں نا اور بعض اوقات وہ چربی سے آپ دیکھیں ایک پورا غلاف چڑھا ہوتا ہے چربی کا اور جب یہ گلاف اتر جائے تو کڈنی فنکشن بھی آہستہ آہستہ یعنی وہ کڈنی شرنک ہونے لگتے ہیں ان کے اندر کی چربی بھی پگلتی ہے ایسی دواؤں سے ان کے باہر کی لیئر بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو گریجولی انسان کے کڈنی کے فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی کوئی دوا استعمال نہ کریں جو آپ کو دنوں میں پتلا کرنے والی ہے یا دنوں میں موٹا کرنے والی ہے ہمیشہ خالص غذا کی طرف اپنا توجہ رکھیں جتنی خالص غذا ہوگی اور جتنا آپ پروٹین میں بھوک رکھ کے کھائیں گے یہ سب سے بہتر انداز ہے کھانے کا سب سے متناسب دل بعض اوقات بہت چاہتا ہے اب تک آپ جن غذا کے عادی رہے جیسے بہت سے بچے وہ آلو کے چپس کھانے کی بہت عادی ہوتے ہیں گھر میں بھی فرینچ فرائز بنا بنا کے اور آپ دیکھتے ہیں ان کا ایسے آہستہ پیٹ کیسے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ بلکہ ہوتے ہوتے ایک عجیب و غریب سی شکل اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ان نیچرل ہے اتنے آلو کھانے کی مطلب جسم کو ضرورت نہیں ہے اتنے کی کبھی کبھار اگر آپ مہینے میں ایک دفعہ یا دو مہینے میں ایک دفعہ کھا لیتے ہیں تو کوئی حرض نہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کو بہت دل چاہتا ہے تو آپ دیکھیں گے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پڑھیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو بہت دل چاہتا ہو تو کبھی کبھار تھوڑا سا کھا لینے میں کوئی حرض نہیں مگر آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی غذا کا پابند نہیں بنایا کہ آپ کو اس کے بغیر گزارا نہ ہو ہمیشہ جو بھی چیز میسر آئی کھا اور بڑے شوق سے کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا تو ہمیں بھی آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ اپنانا ہے کہ جو چیز ملے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں کہ شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اور کبھی بھی ٹنڈے کدو شلجم بھنڈی توری کوئی بھی ایسی سبزی بنے تو اکثر بچے جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں پسند حالانکہ یہ سب سے اچھی سبزیاں ہیں اور اینٹی کینسیرئن ویجیٹیبلز ہیں کینسر کو دور کرنے والی اور اسی طرح ہم صرف گائے یا بھینس کے دودھ کے ہیں بلکہ گائے کا بھی نہیں عموماً ہمارے ہاں بھینس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے تو فیٹنگ ہے کافی حد تک لیکن جو اونٹ کا دودھ ہے وہ بہت سی چیزوں میں شفا ہے آگے انشاءاللہ شاء آپ پڑیں گے آئیے ہم آگے چلتے ہیں فصل نمبر سات پہ پہلی قسم ادب یا سے علاج کرنے کے بیان میں یعنی بخار کے علاج کے متعلق ہدایات نبی یعنی اب ایک کسی چیز سے علاج کیا جا رہا ہے یہ پہلی قسم آئی ہے علاج کے سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے علاج کیا اور اس میں بخار کا علاج بتایا جا رہا ہے میدے کے علاج میں آپ نے پڑھا کہ تین حصے کیے میدے کے ایک حصہ پانی پینے کے لیے ایک کھانا کھانے کے لیے اور ایک خالی یعنی ون تھرڈ پورشن میں کھانا کھائیں مراد یہ ہے اتنا کھانا کھائیں کہ تیسرا حصہ بھرے پیٹ کا یعنی کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں ایک گلاس پانی کافی ہے تھوڑا سا رک جائیں اور پھر جیسے کھانا لگ رہا ہوتا ہے نا تو بس پہلے سے پانی پی لیں اب آپ دیکھیں ٹیبل پہ پھر پانی کی ضرورت نہیں رہتی اتنا زیادہ ہے تمام کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ بار بار تو پینا نہیں پانی بوڑھے لوگوں کے لیے بچوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے ان کی رعایت کرنی چاہیے کسی کا نوالا اٹک جاتا ہے کسی کو مطلب ماؤت ڈرائی ہو جاتا وہ خیال رکھنا چاہیے ہونا چاہیے ٹیبل پہ. ایسا نہ ہو کہ آپ کے یہاں پانی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پانی ہونا چاہیے خدا نخواستہ کسی کا نوالا اٹ کے اور آپ جا کے پانی بھر کے لانے تک خدا نخواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہو پانی ہونا چاہیے یہ اور بات ہے آپ تو سنت اپنا رہے ہیں آپ اب ٹرینڈ سیٹ کریں گے لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کریں گے ایک نمونہ بنیں گے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں اللہ آپ کی اس سے شان بلند کریں کہ آپ رسول اللہ کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں سنتیں پھیلانے لگے ہیں ایک سنت کا اظہر کتنا ہے فتنوں کے دور میں کیا ہے ایک سنت پر عمل کرنے کا اظہر سو شہیدوں کے برابر تو آپ کو تو فخر سے ان سنتوں میں عمل کرنا چاہیے اور پھر اس سنت کو پورا کریں دعوت بھی ہو اگر تو دیکھیں اگر دعوت میں آپ فرسٹ کریں اجازت ہے لیکن تھوڑا ہاتھ کھینچ کے رکھیں گے لوگوں کی اتنا پہاڑ نہیں بنائیں گے پلیٹوں میں اگر آپ ایک انداز سے سالن یا چاول یا روٹی جو بھی چیز آپ لینا چاہیں گے لیں گے تو لوگ ضرور متوجہ ہوں گے آپ کی طرف کہ آپ نے اتنا کم کیوں لیا تو آپ کو موقع مل جائے گا سنتیں بتانے کا کہ میں نے جب سے پڑھا ہے میں اس اصول پہ قائم ہوں اب ان کو شرم آئے گی آپ کے سامنے اتنا کھانا کھاتے ہیں ان کو شرمندہ نہ کریں مگر اپنی تبلیغ ایک محتاط اور پیارے طریقے سے کر دیں ان تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا دے کہ زیادہ کھانا ہماری صحت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے جب سے میں نے یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی بیماریوں کا علاج یہ بتایا ہے کہ ایک انسان کو اگر بہت ہی پیٹ بھرنا ہو تو وہ ایک حصہ پانی پیے ایک حصہ کھانا کھائے اور ایک حصہ خالی چھوڑ دے تو تب سے میں اس اصول پہ قائم ہوں اس لیے میں زیادہ کھانا نہیں کھا دی آپ کی تو تبلیغ ہو گئی نا میسج پہنچ گیا نا آپ کا حق ادا ہو گیا نا آپ نے جو پڑھا اس کا حق ادا کر دیا تو اس لیے محفلوں میں بھی بے اصولے نہ ہوں دعوتوں میں بھی شادیوں میں بھی ایک محتاط انداز سے چلیں اس سے آپ کی صحت بھی بحال رہے گی اللہ کا پیغام اللہ کے رسول کا پیغام بھی جگہ جگہ پہنچے گا اور کہتے نا وسائل کی بڑی کمی ہو رہی ہے مگر احتیاط کوئی بھی نہیں کر رہا تو وسائل کی کمی اس طریقے سے ہم پوری کر سکتے ہیں جب ہم سنتوں پہ عمل کریں گے پانی بہتاوا نہیں چھوڑیں گے وافر مقدار بھی پڑی یہ چیز کی تو اتنا ہی استعمال کریں گے جتنا ہمارے لیے جائز ہے جتنا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم آئے تو وہ آپ کی طرف دس قدم آئے گا انشاءاللہ تو وسائل کیسے کام ہو سکتے ہیں وسائل تو اس قوم میں کم ہوتے ہیں نا جو بے جا اصراف کرتی ہے فصل نمبر سات بخار کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتاتے ہیں اس میں دو تین احادیث ہیں انہیں کو ہم دیکھیں گے ویسے بہت لینتھی لیسن لیکن ہم نے چونکہ احادیث کے حوالے سے چلنا ہے تو اس لیے ہم زیادہ تر احادیث پہ اکتفاق کریں گے اور دیکھیں گے کہ اصل طریقہ کیا تھا صحیح بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار یا بخار کی تیزی جہنم کی لپٹ سے ہے اسے دور کر دو پانی کے ذریعے یا چھینٹے دے کر یا وضو سے یا غسل سے یعنی ان میں سے کسی بھی طریقے سے کتنے طریقے بتائے ایک بخار کے پانی کے ذریعے پانی کسی بھی طریقے سے جیسے اسپونجنگ کی جاتی ہے آج کل ٹاول بھگو کے ٹھنڈے پانی میں اور پھر اس کو نچوڑ کے پٹیاں رکھی جاتی ہیں تو کیا کیا آپ نے پانی کا استعمال کیا پھر چھینٹے دے کر بھی کہیں چھینٹوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے پٹی بھی نہیں رکھ سکتے ہو سکتا ہے آپ کے پاس پٹی نہ ہو اب کیا کریں ہاتھ بھی گیلا کر کے رکھا جا سکتا ہے پانی کو استعمال کرنا ہے وضو کرا کے وضو کر کے یا وضو کرا کے مریض جس کو بہت تیز بخار ہے اس کو آپ وضو کرا دیں نہ کتنا پیارا طریقہ ہے اس کے ہاتھ منہ کے بالکل اس کو صاف ستھرا بھی کر دیں اور بخار بھی ہلکا ہو جائے یا پھر غسل کے ساتھ دیکھیے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جیسا بھی بخار اٹھا کے غسل کرا دیں اب اگر نمونی میں آپ اس کو نہلا دیں گے تو کیا ہوگا زندہ رہ گیا مریض جان خطرے میں ہے نا تو اس لیے یہ سارے طریقے بتائیں کہ اگر سردی کا بخار ہے ٹائیفائڈ ہے نمونیا ہے یا کسی اور آنتوں کے انفیکشن سے جب ڈائریا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو بخار ہو جاتا ہے تو ایسے میں مریض کی قوت مدافعت بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے مریض بہت تھکا ہوا اور نکاہت محسوس کرتا ہے تو ایسے میں اس کو چھینٹے یا پٹیاں یا پانی کا ہاتھ لگا دینا ہی کافی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے زیادہ ٹھنڈا کرنے سے وہ مزید اس کی پسلیوں میں درد ہو جائے یا جسم میں درد ہو جائے کیونکہ ٹائیفائڈ کا مریض بھی جو ہے نہانے کے بعد جسم درد محسوس کرتا ہے اور اسی طرح نمونیا والے کو بھی احتیاط کے ساتھ نہلایا جاتا ہے نہلانے کو تو نہلایا جا سکتا ہے خوب گرم پانی میں آپ اس کو لٹا دیں بٹھا دیں لیکن نہلانے کے بعد کی حفاظت بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اکثر لوگ نہیں جانتے جس کی وجہ سے نہلانے سے پرہیز بتایا جاتا ہے کیونکہ گرم گرم ٹبس کے پانی سے نکال کر پھر کمرے کو اتنا گرم ہونا چاہیے کہ وہ پانی اور کمرے کا ٹمپریچر اکول ہو تو پھر تو کوئی حرض نہیں لیکن یہ احتیاطی تدابیر چونکہ لوگ اختیار نہیں کرتے اس لیے مریض کو آدھا مار دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہ لائیں تو بہتر ہے کچھ دن یعنی تین دن یا جتنے بھی دن سیئر کنڈیشن ہے اتنے دن میں ہاں پانی کے چھینٹے اس کو دیے جا سکتے ہیں یا پھر اسپانجنگ نمونیا کے مریض کو بھی کی جا سکتی ہے بہت زیادہ کپڑے پہنانے سے گریز کرنا چاہیے اتنے کپڑے نہ پہنائیں کہ اس بہت پسینے آ جائیں اور اتنے کم بھی نہ کریں کہ مزید دردیں شروع ہو جائیں ایک محتاط انداز سے چلنا چاہیے البتہ گرمی کا بخار ہے لو لگ گئی ہے سن اسٹروک ہو گیا ہے تو آپ پانی کے ٹھنڈے ڈبے میں مریض کو لٹا دیں تو کوئی حرش نہیں گرمی کے موسم میں اگر سورج کی گرمی سے بخار ہو گیا ہے یا سن اسٹروک اسی کو بولتے ہیں نا لو لگ جاتی ہے جب تو پھر مریض اگر ٹھنڈے پانی میں بیٹھ بھی جائے یا مسلسل سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو کوئی حرضیں بخار بھی کم ہوگا مریض کو آرام بھی پہنچے گا تو یہ تین یا چار طریقے جو ہیں یہ ہر بخار کی نوعیت کو دیکھا جائے گا مریض کی کنڈیشن کو دیکھا جائے گا چھوٹے بڑے جوان کے لحاظ سے ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کیا جائے گا اس کے بعد پیج نمبر 55 پر ہے جب تم سے کوئی بخار زدہ ہو یعنی تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو بخار والے شخص پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو اس کو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے صبح سویرے دیے جائیں صبح سویرے سے مراد یہ ہے کہ انسان اکثر جب سوتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا وارم کر کے سونا چاہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سخت گرمیوں میں بھی اگر آپ اے سی میں بھی سو رہے ہیں فرض کریں تو آپ کچھ نہ کچھ اوڑھ لیتے ہیں نا کہ سانس تو ٹھنڈی ہوا میں آتا رہے مگر جسم زیادہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے جسم کو گرما کر سونے سے صبح میں بخار زیادہ ہو جاتا ہے اور جب بخار زیادہ ہوگا تو اس کا علاج کیا ہے پانی اور پانی کے اگر چھینٹے دے دیے جائیں صبح صبح تو کیا ہوگا بخار ٹھنڈا پڑ جائے گا اور دوسری جگہ پر حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت سنن ابن ماجہ میں لکھی ہے کہ بخار جہنم کی بھٹیوں میں سے ایک بھٹی ہے اسے دور کر دو ٹھنڈے پانی سے اور ایک اور جگہ پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بخار ہوتا تو پانی کا مشکیزہ طلب فرماتے ہیں. مشکیزہ کیا ہوتا ہے مشک کہلے لیں ہمارے ہاں گھڑے ہوتے ہیں لیکن عرب میں اس وقت اس دور میں چمڑے کی مشقیں ہوا کرتی تھی تو کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی بخار ہوتا تو آپ پانی کی مشک یا پانی کا مشکیزہ طلب فرماتے اور اسے سر پر انڈیل کر غسل کر لیتے یعنی سارے جسم پر اچھی طرح پانی پہنچاتے کوئی ایک حصے کو ٹھنڈا زیادہ نہ کرتے تھے اس کی کیا وجہ آپ کو پتا ہے کہ مکہ کا موسم خاصا گرم ہوتا ہے آج کل بھی کوئی خاص سردی وہاں پر نہیں ہے ابھی بھی لو نہیں چل رہی ہے تو مکہ میں چونکہ سردیوں میں بھی اگر اتنی گرمی ہے تو گرمیوں میں تو آپ کو پتا ہے بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو وہاں پر عموماً گرمی کا بخار ہوتا ہے تو گرمی میں گرمی سے بخار ہے اگر تو اس کا علاج پانی ہے جیسے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے تو بخار کو بھی پانی سے بجایا جاتا ہے اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ بخار کون سا ہے پٹی لگانے سے پہلے تو اتنی احتیاط کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پٹی سیف ہے کیونکہ پانی کے چھینٹے ہو سکتے ہیں آپ اچھا خاصا پکڑ کے چھینٹا مار دیں اور اس کے سارے کپڑے بھی پیچھے تک گیلے ہو جائیں ہو بخار سردی کا تو میں بھی آپ مریض کے ساتھ جاتی کر بیٹھے اس لیے پٹی کا کہا جاتا ہے کہ پٹی کا پانی کم از کم بہ کے سارے سر کو گیلا نہیں کرتا آپ اس کو اچھی طرح نچوڑ لیتے ہیں اور پھر سر پہ ایک ٹھنڈی سی پٹی رکھ دیتے ہیں تو بخار خاصا کم ہو جاتا ہے اور اسپیشلی ماتھے پہ پٹی رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تیز بخار جو ہے وہ ہمارے برین سیلس کو ڈیمیج کرتا ہے تو جب سر کی طرف خون ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہمارے برین سیلس کو ڈیمیج ہونے سے بچا لے گا اور وضو کرنے میں بھی یہی حکمت ہے کہ جو ایک تو ہماری بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گی تینوں طرف کے آزار سر کے قریب چہرہ ہے بازوں کے آگے ہاتھ ہیں اور ٹانگوں سے نیچے پاؤں اب یعنی سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے مختلف اعضاء میں جب پانی پہنچایا جیسے وضو کرا دیا مریض کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور ہر طرف سے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے سر کی طرف سے بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے ہاتھوں سے بھی پاؤں سے بھی خون جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بخار کی حدت کم ہو جاتی ہے بخار کی تیزی کم ہو جاتی ہے سیرم میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بخار جہنم کی بٹھیوں میں سے ایک بھٹی کیوں ہے اسے کیوں کہا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے نوز بلّا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کوئی اتنا گناہ گار ہے کہ اس کو بخار ہو گیا اور وہ شاید اس کو جہنم سے نوز باللہ آگ پہنچ رہی ہے اور اس سے اس کو بخار تیز ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اصل میں جہنم کو تشویح دی جاتی ہے ایک گرم چیز سے اور جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے تو اس سے ایک تشویح دی گئی ہے کہ گویا یہ جہنم کی طرح ایک انسان جو وہ بھڑک رہا ہے لیکن اس انسان کو جس کو بخار ہوتا ہے اس بخار کی وجہ سے انسان کے بہت سے گنا جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو جب اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ اس سے ازر ملتا ہے اور اس کو تکلیف جو پہنچتی ہے اس کے بدلے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں دوہرا ازر ملتا ہے ایک گناہوں کی بخشش کا اور دوسرا صبر کے ازر کا یعنی بیماری میں اگر انسان صبر کرتا ہے تو اس کو پھر اجر بھی ملتا ہے اور بخار کی تکلیف سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نہ صرف بخار سے مومن کو اگر کانٹا بھی چپتا ہے تو اس پر بھی اس کے گنا جھڑتے ہیں تو بخار تو خاص طور پر اس لیے ہے کہ پورا جسم اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے یعنی جسم کو اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے عموماً جیسے ٹی بی کے ساتھ بخار ہوتا ہے مثال کے طور پر آرتھرائٹس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے ریموٹائڈ آرتھرائٹس کے ساتھ پھر جیسے گاؤٹ ہوتا ہے گاؤٹ کے ساتھ اسپیشلی بخار ہوتا ہے پھر جنڈس کے ساتھ بخار ہوتا ہے ٹائیفائڈ میں بخار ہے نمونیا میں بخار ہے فلو کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے پھر بعض اوقات جسم میں دردوں کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے عام جسے ٹھنڈ لگتی ہے موسم بدلتا ہے اور گلا خراب اس کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے چوٹ لگ جائے اس سے بخار ہو جاتا ہے یعنی انفیکشن اتنا ہوتا ہے کہ بخار ہو جاتا ہے. بعض اوقات بوائلس پھوڑے نکلتے ہیں اتنے بڑے بڑے گڑ نکلتے ہیں ان کے ساتھ بخار ہو جاتے کتنی وجوہات ہے بخار ہونے کی تو ان میں سے جتنی بھی قسمیں ہیں حالانکہ تکلیف ایک حصے سے شروع ہوتی ہے چوٹ ایک جگہ پہ لگتی ہے پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جب پوری باڈی جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس پر اگر صبر کیا جائے تو اس پر اجر بھی بہت زیادہ ہے اور گناہوں کی بخشش بھی ہے تو ہمارے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں لہذا بخار کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ریرر سے روایت ہے کہ بخار کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکلی تو ایک شخص نے سن کر بخار کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا بخار کو گالیاں نہ دو یہ تو گناوں کو ایسا دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی میں لوہے کا زنگ تپنے سے دور ہو جاتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بخار کسی کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتا یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے آتا ہے سن میں تو جس کو بخار ہو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس سے میرے تو گناہوں کی بخشش کا ایک بندوبست ہو گیا اور اس پر صبر کرنے سے اجر بھی ملے گا لیکن اگر بخار ہو جائے تو پانی سے رہنمائی لی جا سکتی ہے فرسٹ ایڈ کے طور پہ اگر تو بخار ٹھیک ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ اگر بخار نہیں ٹھیک ہوا تو پھر اس کے بعد دم بھی کیا جا سکتا ہے دم کرنے کے باوجود بخار نہ جائے تو پھر علاج کیا جا سکتا ہے اس کے لیے دوا لی جا سکتی ہے اگر بخار پہلے ہی دن ایک سو چھے پہ چلا گیا تو کیا آپ انتظار کریں گے کہ آج کا دن میں پانی سے علاج کروں اور پھر میں دوا لوں پھر تو آپ کو فوری ایمرجنسی جانا پڑے گا نا فوری دوا کرنی پڑے گی لیکن اگر بخار نائنٹی نائن تک ہے تو آپ پانی سے علاج کر سکتے ہیں اس کی جو بخار سے پہلے کی کوئی کیفیت تھی کوئی پیٹ میں درد تھا یا کوئی اور جو بھی وجوہات بن رہی ہیں بخار کی ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا تو پھر آپ اس کے لیے علاج بھی کریں گے صرف پانی پر اکتفا نہیں کریں گے آپ گھر والوں کو جا کے بتائیں کہ آج کے بعد بخار کی دوائی کوئی نہیں لینی اور اس کے لیے صرف پانی سے علاج کیا جائے گا اور میں نے آج سے زندگی کا اصول بنا لیا کہ جب بھی بخار ہو تو پانی سے علاج کروں گی تو ایسا اصول مت بنائیے گا فرسٹ ایڈ کے طور پر آپ رہنمائی ضرور لیں گے بخار کی تیزی کو کم کریں گے پانی کے ذریعے اور فورن ہی جیسی مریض کو بخار ہو چاہے تیز ہے یا ہلکا ہے آپ پانی کا استعمال ضرور کریں گے سنت سمجھ کر بخار کے علاج کا آغاز آپ پانی سے کریں گے لیکن اگر مریض کو بہت سردی لگ رہی ہے تو چھینٹے یا گسل نہیں کرائیں گے بلکہ پانی کی پٹی صرف ماتھے پہ رکھ دیں گے ملیریا میں کیا ہوتا ہے بخار ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں سردی لگتی ہے اب اس میں اگر آپ مریض کو نلاد نہیں ہے تو کیا ہوگا مریض نہیں نہانا چاہتا نا تو جس بات پر طبیعت آمادہ نہ ہو وہاں پر فورسفلی نہیں کرنا چاہیے مریض کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے ہاں پانی کی پٹی ماتھے پہ رکھیں وہ بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہی ہوگی مگر چونکہ مریض ہے اس کا بخار کم کرنا ہے مریض تو چاہتا ہے کہ میرے اوپر دو تین رضائیاں ڈال دی جائیں تو میں گرم ہو جاؤں لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں, مریض کا بخار بہت شوٹ کر جاتا ہے تو اگر ماتھے پہ پانی کی پٹی رکھ دیں گے تو مریض کا بخار کم ہو جائے گا اس کے بعد آپ علاج کی طرف آئے. فصل نمبر طبے نبے میں اس حال کا طریقہ علاج اس حال کہتے ہیں ڈائریا کو موشن کو وامٹس اور موشن دونوں ایک ساتھ ادھر وومٹ آتی ہے ادھر موشن آ جاتا ٹھیک ہے وائرل انفیکشن کہتے ہیں یا جو بھی چیز کہتے ہیں وائرل انفیکشن کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے کہ کیا چیز ہے جو وائرل انفیکشن کو نام دے دیا گیا ہے جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ہمیشہ وائرل انفیکشن کہہ دیا جاتا ہے اور اس میں اکثر شیطانی اثرات ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے پھر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا صحیحین میں ابو متوقل کی حدیث ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے ایک روایت میں ہے کہ اس کو دست ہو رہے ہیں یعنی موشن ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی کہ اس کو شہد پلاؤ وہ گیا اور واپس آ کر اس نے ارض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اسے شہد پلایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ایک اور جگہ پہ روایت ہے کہ میں نے اس کو شہد پلایا مگر پلانے سے دستوں میں کمی نہیں ہوئی زیادتی ہی ہوئی ہے یہ بات دو یا تین مرتبہ کے تکرار سے پیش آتی رہی یعنی وہ آتا رسول اللہ کے پاس شکایت کرتا کہ اس کو آرام نہیں آیا تو آپ کہتے جاؤ شہد پلاؤ وہ گھر جاتا اس کو شہد پلاتا موشن کم نہ ہوتے پھر واپس آتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتا کہ یا رسول اللہ اس کے موشن کم نہیں ہوئے شاید میں نے پلایا ہے مگر کم نہیں ہوئے جب چوتھی بار یہ نوبت پیش آئی تو آپ نے فرمایا اللہ کا کہنا سچ ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے وجہ کیا تھی اب دیکھیں موشن یا ڈائریا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں ایسی حادث پڑھ کے جب ہمیں پوری بات کی سمجھ نہیں ہوتی موشن یا ڈائریا کی کاز ڈفرنٹ ہے اگرچہ ہوتا کیا ہے آخرکار وائرل انفیکشن کیا جاتا ہے ڈائگنوز یا آنتوں کی ٹیبی ہو سکتی ہے یا ٹائیفائڈ بخار میں کبھی اسٹمک سیٹ نہیں ہوتا ٹائیفائڈ بخار کے ساتھ یا قبض ہوگی یا موشن ہوں گے یہ ایک بہت بڑی علامت ہے ٹائیفائڈ بخار کی پیٹ کبھی صحیح نہیں رہتا یا قبض کی طرف مائل ہو جاتا ہے اسٹول بالکل اسٹک ہو جاتا ہے اور یا پھر اتنے مشن آتے ہیں کہ پانی کی طرح پیٹ چلتا رہتا ہے اب اگر کو ٹائیفائڈ تھا صرف شہد سے کیسے ہوتا ایک میں سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے بھائی کو ٹائیفائڈ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ بس آج ہی آج میں میرا بھائی ٹھیک ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ اس کو صرف ڈائریا نہیں ہے اس کی بیماری کی وجہ کچھ اور ہے بھائی کا پیٹ جھوٹا کیوں فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کو صرف ڈائریا نہ ہو اس کو بیماری کچھ اور ہو اور تم اس کو بیماری دستوں کی بیماری سمجھ کے علاج کر رہے ہو تو اس کے لیے پھر صرف شہد تو کافی نہیں ہے شہد تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شفا کے لیے ہی بنایا ہے انسانوں کی شفا کے لیے اور جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں شہد ان کے لیے بہت بڑا سہارا اور بہت بڑی بساکھی ہے کیونکہ شہد بہت زیادہ انرجی دینے والی چیز ہے شہد آپ کو باہمت رکھنے والی چیز ہے آپ کے جسم کو طاقت پہنچانے والی چیز ہے ملٹی وٹامن ہے سورس ہے ملٹی ویٹامن کا نیچرل سورس اور نیچرل اینٹی بایوٹک ہے آج کی لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ شہد اینٹی بیکٹیرئل میڈیسن ہے اللہ کی بنائی ہوئی جس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے انسانوں کی بنائی ہوئی اینٹی بایوٹک کے بہت سے سائڈ افیکٹس ہیں جبکہ اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے بیکٹیریا کو دنیا کی تمام اینٹی بایوٹک سے زیادہ اچھا کل کرتا ہے کسی بھی وائرس یا زیادہ اچھا کل کرتا ہے اگر آپ شہد کے بارے میں جب بیان پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اسی کے اندر ہے کہ اگر شہد کے اندر چھ مہینے تک کھیرا رکھ دیا جائے کھیرا آپ دیکھتے ہیں ایک دن میں سگڑنے لگتا ہے آپ فریش لے کر آئیں فریج میں نہ رکھیں باہر رکھ دیں تو دوسرے دن وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے مرجھایا ہوا ہوتا ہے لیکن شہد کے اندر اگر رہی نہیں اتنا شہد ہے کہ اس میں کھیرا ڈپ کر دیا جائے صرف ایکسپیریئنس کے لیے اس لیے نہیں کہ آپ کھیرے جا کے رکھ دیں شہر میں سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے ہی کلاس کو میں نے بتایا تو کہنے کی تو پھر وہ کتنا شہد ہونا چاہیے اگر کھیرہ ہم اس میں ڈپ کریں یعنی اصل بات یہ ہے کہ کھیرے کے اندر سب سے زیادہ کیا چیز ہے پانی ہے نا اب پانی والی سبزی ہے اس کو اگر آپ شہد میں رکھتے چھ مہینے تک اس کو آنچ نہیں آتی وہ ڈھیلا بھی نہیں ہوتا چھ ماہ تک بغیر فریج کے کتنا اچھا محافظ ہے اور اس کے اندر کسی جراثیم کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا چاہے وہ جوں ہو چاہے وہ جراثیم ہوں چاہے بیکٹیریاز ہوں وائرس ہو پیراسائٹس ہوں کچھ بھی ہو شہد کے اندر ہر چیز کل ہو جاتی ہے انسان کے اگینسٹ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو شہد مار دیتا ہے لیکن انسان کی بہت اچھی رکھوالی کرتا ہے انسان کو آنچ نہیں آنے دیتا انسان کے بہت اچھی پروٹیکشن کرتا ہے گلا خراب ہے نزلہ کھانسی ہے پیٹ خراب ہے کوئی بھی بیکٹیریا وائرس باڈی کے اندر یا اوپر اسکن پہ بھی کوئی الرجی ہو گئی ہے آپ شہد کا استعمال لگا کے بھی کریں کھلا کے بھی کریں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ اچھا کام کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کچھ لوگوں کو شہد کھانے سے سینے میں جلن ہوتی ہے اس جلن کا علاج کیا ہے کہ وہ لوگ صرف وہ لوگ جن کو شہد کھانے سے میدے میں جلن ہو وہ ایک چمچ سرکہ اور ایک چمچ شہد ایک گلاس پانی کے اندر ملا کے پیئیں ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں کو جلن نہیں ہوتی وہ ڈائریکٹ شہد کھا سکتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں سرکہ وہ ہوگا جو پھلوں کا سرکہ ہے جو وائٹ ونیگر آپ یوز کرتے ہیں وہ دراصل باتھ صاف کرنے کی دوائی ہے وہ کھانے کی چیز نہیں ہے وہ ایسیڈ ہے زہر ہے وہ جس کو ہم اپنے ہر چائنیز فوڈ میں استعمال کر رہے ہیں وائٹ ونیگر ہر جگہ آپ وائٹ سنتھیٹک وائٹ ونیگر استعمال کر رہے ہیں باتھ کے داغ کسی چیز سے اگر صاف نہ ہو تو اس وائٹ ونیگر سے صاف ہو جاتے ہیں. اور اگر کچن کے اندر کی چکنائی کسی چیز سے صاف نہ ہو تو اس وائٹ ونیگر سے صاف ہو جاتی ہے آج سے گھر جا کر وائٹ ونیگر واش روم میں رکھ دیں اور کھانے کے لیے جو سرکہ استعمال کریں وہ پھلوں کا سرکہ استعمال کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اور ہمارے ملک میں بہت اچھا دنیا کا بہترین سرکہ بن رہا ہے کوئٹہ میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کو دیتوز ونیگر کہتے ہیں اللہ دیتا جیسے نام ہوتا ہے نا اسی کے نام سے دتوز ونیگر کے نام سے وہ دتو کے سرکے آتے ہیں ہمارے یہاں اویلیبل ہیں اسلام آباد پنڈی ہر جگہ پاکستان کے اندر ہر جگہ موجود ہیں وہ اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے سرکہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے سرکہ بنانے کا طریقہ دیسی طریقے سے بنائے جاتے ہیں باقی جتنے سرکے ہیں وہ ہو سکتا ہے مشینی یا کچھ تھوڑا بہت سنتھیٹک بھی ہو مگر یہ نیچرل سرکے ابھی تک ہمیں اللہ کی رحمت ہے کہ اویلیبل ہے یہ بہت بڑی بڑی بھٹیوں میں تیار کیے جاتے ہیں آپ دیکھیں گوشت کتنی جلدی خراب ہو جاتا ہے آپ دو دن گوشت کو کچا گوشت باہر نہیں رکھ سکتے لیکن اگر آپ شہد میں ایک بوٹی ڈپ کر کے ایکسپیرینس کرنا چاہیں اگر ایک بوٹی اگر آپ رکھ کے دیکھیں تو تین مہینے تک وہ بوٹی اسی طرح فریش رہے گی بغیر فریش کے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں اور دوسری طرف تمام بیکٹیریاز کو کل کرتا ہے جتنے انسان کے مخالف چیزیں ہیں ہارمفل چیزیں ہیں ان سب کو مٹاتا ہے ختم کرتا ہے اور انسان کی بہت اچھی پروٹیکشن کرتا ہو سکتا ہے اب آپ کو شہد کے مزاج کی سمجھ آ گئی ہو شہد آپ ایکنی پہ پھوڑے پھنسیوں پہ بوائلس پہ الرجی پہ ایکزیما پہ کسی بھی چیز پہ مختلف انداز میں مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کے بہت اچھا اس سے علاج کر سکتے ہیں گلے کی خرابی میں نزلے میں کنجیشن میں سائنس میں شور تھروٹ میں اس سے بہت ہیلپ لے سکتے ہیں اس میں اگر آپ غور سے پڑھیں اس کو تو یہ نہیں بتایا کہ اس کو پانی میں ملا کر شہد دو اس کو شہد پلاؤ شہد ہے لیکوڈ خود لیکوڈ ہے اس لیے اس کو پینے کی بات کی جاتی ہے اور گھونٹ کیا ہوتا ہے یعنی کم از کم ایک ٹیبل سپون شہد کھانے کی چیز تو نہیں ہے نا ہے تو پینے کی چیز اس لیے پیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور پانی میں ملا کر پئیں دیکھیں اس کو پلانے یا پینے کے بھی مختلف انداز ہیں گرم پانی میں اگر آپ ملا کر پئیں گے تو قبض کو توڑتا ہے اگر آپ اس کو ٹھنڈے پانی میں ملا کر پیئیں تو آپ کے ہائی بلڈ پریشر اور بلڈ سرکولیشن اور ان کو بڑا سیٹ کرتا ہے شوگر لیول کو انکریز کرتا ہے اگر شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے اس کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ ڈائریکٹ کھائیں گے تو آپ کے سور تھروٹ سائنوسائٹس اور گلے کی جتنی تکالیف ہیں ٹانسلائٹس وغیرہ کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرے گا اور اس کے علاوہ آنتوں میں اگر کیڑے ہیں تو ان کو کل کرنے کے لیے بھی ڈائریکٹ ہنی کھایا جائے گا سردی سے بچاؤ کے لیے کنجیشن کے لیے بھی شہد کا کھانا ہی زیادہ مفید ہے کھانے سے مراد یہ کہ اس کا ڈائریکٹ گھونٹ پینا البتہ جن کو تھوڑا تلخی ہوتی ہے شہد سے اگر ہلکی کی تلخی ہے تو وہ ضرور پانی میں ملا کر پیئے نارمل پانی میں روم ٹیمپریچر میں اور اگر زیادہ ہی جلن ہوتی ہے تو پھر اسی پانی میں ایک چمچ سرکہ ملا کر پیئے تو یہ مختلف مزاجوں کے لیے میں نے آپ کو ساری چیز بتا دی کہ گرمی کے مزاج والے لوگ پھلوں کے سرکے کے ساتھ پانی میں ڈال کر پئیں جن کے مزاج میں ٹھنڈا کیا وہ ڈائریکٹ شہد کھا سکتے ہیں اور اگر گرمی کا موسم ہو تو پانی میں ملا کر پی لیں سردی کا موسم ہو تو ڈائریکٹ شہد کھائیں چونٹیاں نہیں ہوتی شہد میں وہ تو ہماری غفلت سے آتی ہے نا اگر چونٹی آ بھی گئی ہے تو آپ اس کو چھان سکتے ہیں کپڑے میں چھانے تو چونٹی نکل جاتی ہے ایک رومال اگر ہو نا المل اس میں آپ ڈال کے اس کو کافی دیر کے اندر ہی وہ نکلے گا مگر نکل آئے گا نیچے آپ اس کے کوئی بول رکھتے ہیں تو شاید سارا صاف ہو جائے گا میری تو عادت ہے میں نے جب سے پڑھا اس کو تو میں شاید ہی کوئی دن ہو یا شاید سفر بھی کوئی ایسا ہو کہ میں شاید سادھنا لے کر گئی ہوں کہ مجھے ہو سکتا ہے وانا ملے تو میرے پاس شاید ہونا چاہیے کتنا ہی طویل سفر ہو یا کتنا چھوٹا ہو شاید میرے پاس ضرور ہوتا ہے اور میں ہمیشہ اس کو ایک گھونٹ لے لیتی ہوں اور ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام میرا شہد کھانا ہوتا ہے اور پھر جب دل چاہتا ہے پھر پانی پیتی ہوں گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے میرے پاس اتنے مریض آتے ہیں گلے خرابی کے کھانسی کے ٹی بی کے نہ جانے کیسے کیسے امراض کے تو اگر میں شہد نہ کھاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی انہی جیسی ہو جاؤں اور اگر کلینک میں بیٹھے ہوئے بھی کسی مریض کے آنے کے بعد مجھے اریٹیشن ہو تو میں شہد لے لیتی ہوں اور الحمدللہ سے مجھے بہت افاقہ ہو جاتا ہے یعنی جیسی گلے میں کھنچ کچ آتی ہے تو آپ کو کہتے ہیں اسٹیپ سلس لیں آپ شہد لیں شہد سب سے اچھی دوائی ہے اس کے باقی فوائد آپ گھر جا کے پڑھیں اور جو جو پڑھے گا اس کو شہد کے سارے فائدے مل جائیں گے اس کو شہد کی اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گی طریقہ استعمال بھی سمجھ آ جائے گا جو نہیں پڑھے گا وہ محروم رہ جائے گا شہد کی جو ایک افادیت ہے مجموعی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور شہد سب سے بہترین حفظان صحت کی چیز ہے یعنی آپ کی صحت کی حفاظت کرنے والی چیز ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اور چیز اچھی نہیں ہے جو میٹھی بھی ہو مزے کی بھی ہو اور آپ کی صحت کی حفاظت کرنے والی بھی ہو ورنہ کلونجی بھی بہت اچھی صحت کی حفاظت کرتی ہے اور کلونجی کا تیل جو ہے وہ بھی بہت اچھا حفاظت کرتا ہے مگر کڑوا بھی بہت ہے اس ذائقے میں اتنا اچھا نہیں ہے جیسا کہ شہد ہے علی <تصفح> کم اللہ اسلول تم دو شافی دواؤں سے شفا حاصل کرو شہد اور قرآن سے تو قرآن بھی شفا کی چیز ہے اور شہد بھی فصل نمبر دس جو ہے اس میں تعاون کا علاج بتایا گیا ہے تعاون آپ سمجھتے کیا ہے پلیگ جو چوہوں سے بیماری پھیلتی ہے اس کے جراثیم چوہوں سے آتے ہیں اور اگر ایک شخص اس میں مبتلا ہو جائے تو پوری کی پوری آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے وبائی مرض ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں کیا کرنا چاہیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے اس وائرل ڈیزیز سے بچایا ہوا ہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر یہ وبا مسلط کر دیتا ہے لیکن خدا نخواستہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تعاون پھیل جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھتے ہیں مختصرم صحیح ہے. میں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کا یہ سوال ان سے کرتے سنا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعاون کے بارے میں کیا سنا اسامہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون ایک بڑا عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر نازل کیا گیا تھا اسی طرح ان لوگوں پر یہ عذاب مسلط ہوا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں جب تم کو اس بیماری کا پتا چلے کہ فلاں مقام پر ہے تو اس بیماری کے زمانے میں وہاں نہ جاؤ اور اگر کسی ایسی جگہ یہ عذاب آ جائے جہاں تم پہلے سے رہتے تھے تو اس سے بچاؤ کے لیے اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو کیونکہ بچانے والا اللہ ہے صحیحین کی دوسری روایت میں حفصہ بن تصرین سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعاون سے مرنا ہر مسلمان کے لیے اللہ کی راہ میں جان دینا ہے اور تعاون اصل میں ہے کیا عصر عائشہ میں ہے یہ یعنی حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ سے ایک روایت کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ تان یعنی بازی تان کا مطلب بازی کو تو ہم نے جان لیا ہے یہ تعاون کیا ہے اس کے بارے میں بتلائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک گلٹی ہے جیسے اونٹوں کے تعاون میں ابھرتی ہے انسان کے بغل کی کھال میں ابھرتی یعنی کہ ہمارے آم جو ہیں ان کے نیچے انڈر اسکن ایک گلٹی پیدا ہوتی ہے پہلے سب سے پہلے اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے اندر گلٹی پیدا ہوگی انتہائی پینفل اس کے ساتھ شریر بخار ہو جاتا ہے اور بخار کے ساتھ وامٹس اور ڈائریا بھی شروع ہو جاتا ہے اور انسان ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بہت جلدی دنیا سے کوچ کر جاتا ہے اگر اس کا بروقت علاج ہو جائے تو بعض اوقات انسان کی جان بچ بھی جاتی ہے لیکن جب ایک انسان وومٹ کرتا ہے یا ڈائریا کی وجہ سے جو موشن کرتا ہے تو اس کی الٹی میں بھی ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ہوا میں تیزی سے پھیلتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو بہت جلدی متاثر کر دیتے ہیں اور یہ ایک وبائی مرض ہے لہذا وبا کے طور پر پھیلتا ہے اور بہت جلدی یعنی کہ اگر کسی بھی جگہ پر صحت مند لوگ موجود ہیں اور اس میں اگر تعاون زیادہ شخص آ جاتا ہے اور اس کو خدا نخواستہ اگر وومٹ آ گئی تو اس وامٹ سے باقی تمام لوگوں پر بہت جلدی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں مگر انہی پر ہوں گے جن کی امیونٹی ویک ہوگی جن کے اندر قوت مدافعت کمزور ہوگی پھر اللہ کا حکم ہو جاتا ہے اور انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں جب فلو پھیلتا ہے مثال کے طور پر ایک وبائی مرض ہے سمجھنے کے لیے تو کیا سب بیمار ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے نا ہو سکتا ہے آدھے لوگ بیمار ہو جائیں مگر آدھے تو ٹھیک رہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے تو تعاون بھی وبائی مرض ہے متاثر بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں مگر ضروری نہیں کہ سب کے سب مر جائیں سب کے سب بیمار ہو جائیں ضروری نہیں ہے لیکن حکم کیا ہے کہ اگر فرض کریں ہم اب یہاں رہ رہے ہیں آپ لوگ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں کچھ اپنے گھروں سے آئے ہیں خدا نخواستہ اگر یہاں پر تعاون پھیل جاتا ہے تو آپ ہاسٹل چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا اسلام آباد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ہم اس لیے نہیں بھاگیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس جگہ پر ہیں وہاں اگر تاؤن آ جاتا ہے تو وہی پہ رکے رہو اور اگر گھر تو آپ کا گجر خان میں ہے مگر آپ پڑھنے کے لیے یہاں آ گئے تھے اگر خدا نا خاص گجر خان میں کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے وبا آ جاتی ہے تو پھر آپ واپس گھر نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اس کو سیف ایریا ڈکلیئر نہیں کیا جاتا اس کی تمام جگہوں کی صفائی ستھرائی نہیں ہو جاتی اس وقت تک واپس گھر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ بھی رسول اللہ کا حکم ہے اور اس میں دیکھیں انسانی جانوں کو بچانے کے لیے کتنی بڑی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے کہ اگر ایک جگہ ایک وبا پھیلی ایک شہر میں اب آمد و رفت بند کر دی جائے بارڈر بلاک کر دیے جائیں تاکہ یہ بیماری یہیں پہ ہی ختم ہو جائے باقی سارے شہروں کے لوگ یا دنیا کے لوگ متاثر نہ ہوں اس میں یہ حکمت بھی ہے اور ٹاؤن کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید جنوں کی خلش ہے آپ دیکھیں پیج نمبر سکسٹی سیون پہ سب سے نیچے کہ تیسری بات وہ سبب فائل ہے جس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ تعاون اس عذاب کا باقی ماندہ حصہ ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا اور اسی میں ہے کہ تعاون جنوں کی خلش ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور اسی حدیث میں ہے کہ تعاون کسی پیغمبر کی بد دعا کا اثر ہے یعنی بہت سے وبائی امراض تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اس کو پھیلانے کا باعث جن بھی بنتے ہیں جن کیا چیز چیزیں نظر نہیں آتے نا ہوائی مخلوق ہے نا میٹیریل چیز نہیں ہے ہوا کی طرح گردش کرتے ہیں اب وبائی امراض کس سے پھیلتے ہیں ہوا کے ذریعے ایک سے دوسرے تک پہنچتے ہیں نا چونکہ جن انسانوں کے دشمن ہیں ہوا میں شامل ہوتے ہیں اس لیے بہت سے وبائی امراض میں بہت بڑا حصہ جنوں کا ہوتا ہے کہ وہ ایک سے دوسرے انسان تک اس وبا کو پہنچانے کا بہت بڑا سورس ہے اسی لیے کہا گیا کہ تعاون جنوں کی خلیش ہے یعنی جنوں کی وجہ سے تعاون جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے ایک سے دوسرے انسان تک اس کے جراثیم منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں کیونکہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں اب ہوا جس رخ کی چلتی ہے جراثیم یا بیماری اسی رخ پہ چل پڑتی ہے تو لہذا آگے بھی آپ مزید پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوئے گا کہ وبائی امراض کس طریقے سے جنوں سے پھیلتے ہیں یا جنوں سے کیسی کیسی بیماریاں اور کیسی کیسے مسائل جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں نظر بد انسانی بھی ہوتی ہے نظر بد شیطانی بھی ہوتی ہے جنوں کی بھی نظر لگتی ہے انسانوں کو فصل نمبر گیارہ میں وبا سے متاثرہ علاقوں میں آمد و رفت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ آپ اس کی روح سمجھ گئے ہیں کہ جس علاقے میں بیماری ہے آپ وہاں پر موجود ہیں تو وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے اور اگر ہم باہر ہیں اور بیماری گھر والے علاقے میں آ گئی ہے سفر پہ کہیں گئے تھے باہر اور پتہ چلا کہ واپسی گھر میں تاؤن پھیل گیا ہے تو پھر اپنے گھر واپس اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ اس کو سیف ایریا نہیں قرار دیا جاتا ماخذ یہی ہے اس پورے لیسن کا اور اسی فصل کے سب سے آخر میں جو حدیث ہے وہ بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے سنا عبد الرحمن بن آف نے کہتے ہیں کہ جب کسی علاقے میں تعاون پھیل رہا ہو اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو اور اگر سنو کہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور تم اس کے علاوہ کسی اور مقام پر ہو تو پھر اس علاقے میں نہ جاؤ فصل نمبر بارہ اس کے علاج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات استسکا کس کو کہتے ہیں یہ جو بیماری کا نام ہے نا یہ پیٹ میں پانی پڑنے کو کہتے ہیں ہے تو پانی اس پانی مانگنے پانی طلب کرنے کو کہا جاتا ہے سکہ پانی پلانے والے کو کہا جاتا ہے یا ساقی اور استشخا پانی کا طلب کرنا یا پانی مانگنا مگر یہاں پر جو بیماری ہے اس کا نام استخا کہا گیا ہے آپ سلا استخا بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے نماز پڑی جاتی ہے مگر انگلش میں اس کو ایسائٹس بولتے ہیں ایسائٹس کہتے ہیں یہ کہ جو ہماری پیریٹونیم ہے پیٹ کی جو جھلی ہے اس میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پیٹ ڈھول کی طرح پھولنا شروع ہو جاتا ہے بیسیکلی لیور اور کڈنیز کا فنکشن جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جو کڈنیز ہیں چونکہ اس پانی کو فلٹر کر کے جسم سے باہر پھینکنے کے ناقابل ہو جاتے ہیں لہٰذا وہ پانی جسم میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور پہلے تو پیٹ ہی پھولتا ہے پھر آہستہ آہستہ پوری باڈی جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اسائٹس جو ہے اس کی بہت سی وجوہات ہے مگر ہم یہاں پر جو حدیث میں پڑھتے ہیں آپ نے ضرور حدیث پڑھی ہوگی کہ صحیح ہین کی حدیث ہے صحیح مسلم اور بخاری کی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ارینا اور اکل کے لوگوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ علی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ان لوگوں نے مدینہ کی اقامت ناپسند کی یعنی وہاں رہنا ناپسند کیا اور اس ناپسندیدگی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ علی وسلم علی سے کی آپ نے فرمایا کہ اگر تم زکوات میں آئے ہوئے اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا پیشاب استعمال کرتے تو تمہیں اسائٹیز میں فائدہ ہوتا انہوں نے ایسا ہی کیا کیا, کیا؟ یعنی دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیا جب یہ گروہ اس چیز سے تندرست ہو گیا تو بجائے احسان مند ہونے کے انہوں نے ان اونٹوں کے چرواہوں پر حملہ کیا یعنی بغیر کسی وجہ کے حملہ کر دیا مقصد کیا تھا کہ اب ہم انٹوں ان کو چرا لے جاتے ہیں بڑے کام کے اونٹ ہیں یہ تو اتنی بڑی بیماری اتنے دنوں میں حل ہو گئی تو اب ہم یہ اونٹ ہی لے جاتے لہٰذا یہ جو چرواہے اور محافظ ہیں ان کو ختم کریں تاکہ ہمارے لیے اونٹوں کو لے جانا آسان ہو جائے لہذا انہوں نے حملہ کر کے ان بچارے چرواہوں کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو ہنکا لے گئے یعنی چوری کی اور امادہ پکار ہوئے یعنی کیا کیا گناہ کیا پھر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی انہوں نے ایک ہی واردات میں کتنے گناہ کیے یہ ساری ان کی تفصیل ہے آپ اچھی طرح پڑھ بھی چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک دستہ روانہ کیا صحابہ کرام کا ایک گروہ روانہ کیا انہوں نے ان کو گرفتار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چوروں کے ڈاکوں کے ہاتھوں کو کاٹنے پیر اڑا دینے آنکھوں میں سلائی ڈال کر آنکھیں پھوڑ دینے کا حکم دیا چنانچہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا اور انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا اور اس اذیت کے ساتھ ان سب کی موت واقع ہوئی یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انہوں نے چونکہ اتنی غلطیاں کی تھیں اور ہر غلطی کی ان کو ایک سزا ملی اور چونکہ زکوٰۃ کا مال تھا اللہ کا مال تھا اس کو وہ انہوں نے چرانے کی کوشش کی اور پھر قتل و وغارت بھی کی حملہ بھی کیا ان کے چونکہ چرواہوں کی آنکھوں میں انہوں نے سلائیاں ماری لہذا اس کے بدلے ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں ماری گئی بہرحال اصل جو اس میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر کسی مریض کو ایسائٹس ہو جائے پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جائے آپ کے اس کلاس کے اندر بھی یقینا کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ہوگا جو ڈائلسس پہ ہوں گے لوگ اور جن کے ایسائٹس ہو چکی ہوگی تو ان کو آپ یہ علاج بتا سکتے ہیں میں نے جتنے مریضوں کو بتایا ان کو اللہ نے بہت شفا دی اور بہت سے لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے اور جن لوگوں نے اس کے اندر پیشاب ملانا پسند نہیں کیا تو ان کو پوری شفا نہ ہو سکی اور اس کے نتیجے میں ان کی پھر ڈیتھ بھی ہو گئی لیکن جب ہم ایسی کوئی حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر دل میں کراہت محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ رب اور اس کا رسول یہ حکم دے رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے آپ کو چونکہ ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے کہ ایک دودھ کے اندر پیشاب ڈال کے پینا یا پلانا ہے ایک بیماری کا علاج لیکن آپ بہت سی دوائیاں ایسی کھاتے ہیں جن کے اندر سانپوں کے زہر موجود ہوتے ہیں بہت سے ٹریکولازر ایسے موجود ہیں بہت سی دوائیں ایسی ہیں جن کے اندر سور کی چربی موجود ہے یا سور کے ہارمونس موجود ہیں پگ کے اور بہت سی ایسی دوائیں ہیں جن کے اندر بڑی ہی ناپاک چیزیں موجود ہیں لیکن چونکہ آپ کو پتا نہیں اس لیے آپ ان کو ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں اب یہ چونکہ آپ کو ڈائریکٹ پتا چل رہا ہے اس لیے دل نہیں مان رہا آپ نے یہ پڑا ہوگا جتنے حلال جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز حلال کی ہے ایسے یہ سوائے خون کے پڑھا نا آپ نے کہ ان کے ناخون ان کے بال ان کے جلد ان کے پیشاب ان کا پخانہ وہ سب پاک ہے تو جب ایسا ہے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر مطمئن ہونا چاہیے اور اس چیز کے استعمال کرنے میں کبھی کراہت نہیں آنی چاہیے یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے اب آپ اس لیسن کے اندر جتنے اونٹنی کے دودھ کے فائدے ہیں وہ آپ پڑھ کے آئیے اور پھر آپ بتائیے کہ آپ کو ان میں سے کس چیز نے یعنی اس بات پر آپ کے دل کو مائل کیا کہ ہاں جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ ہم من ان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس چیز کی توفیق تع فرمائے کہ جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیں اس کو بڑی خوشی سے قبول کر لیں کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں کوئی اس سے بہتر علاج نہیں ہے اگرچہ علاج تو بہت سے ہیں مگر اس سے اچھا علاج نہیں ہے کہ فوری فوری مریض کو افاقہ ہوتا ہے اصل میں جو اونٹنی کا دودھ ہے اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ جسم کے اندر کی جتنی رکاوٹیں ہیں جتنے گندے مادے اندر جسم میں موجود ہوتے ہیں ان سب کو بہت اچھی طریقے سے خارج کرتا ہے ہمارے لیور کے سدھے ہمارے آنتوں کے سدے ہمارے جتنی یعنی اندر جسم کے رکاوٹیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بلاکیجز شروع ہوتی ہیں اور پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کو خارج کرتا ہے کھل کے حاجت ہوتی ہے پشاب کھل کے آتا ہے اونٹنی کے دور سے پخانہ کھل کے آتا ہے اور جسم ڈی ٹاکسی فائی ہو جاتا ہے جس سے ہمیں شفا ہو جاتی ہے واخر داوانا الحمد اللہ رب العالمین سبحان اللہ ممدکا نشد اللہ اللہ اللہ انتا نست فروقہ ون طوب الحک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ